الحمد اللہ دانسل وصلى والسلام وسلم على خاتم الرسل وسيد الانام سبحان الله وعلى اله وصحبه الكرام أما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إهدنا اصطلاق المستقيم اصطلاق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله اسقدق الله مولانا العظيم واسقدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسعدون على النبي اسفلاد وسلام علیکیا سیدیا رسملہ والا علی گو اسحاب قیا حبیب اللہ جلسا شریعت حکیم الاسلام حجت السلام سیدان خواجہ محبوب فرید خواجہ محبوب فرید صاحب مدل العالی اور پیر طریقت رحبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد عبد المقی صاحب مدو سامعین حضرات فی الحال تشریف لے مہمان موزر سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمدی ملتان شہر شریف برادرم معروف صاحب خانہ آبادی موقع ت اج داری جلسہ عام سیام جنہ دوست نے اس در دامے ترمی سخ نے قدمے شرکت فرمائی پروردگار عالم جل مجدہ اج سب دی خدمت نو اپنے نیاریاں صدقہ قبول و منظور فرماوے دوستو اج دا نا چیز دا موضوع ہنگامی طور تے تیار ہوا کافی عرصے کا خیال گردش سی تا ہم تیاری اج دن اندر ہنگامی طور ت موضوع ہونے حضرت صاحب پر کیے جانے والے اعتراضات صلف صالحین کے آئینے میں امام بزرگ پیشواوا اعتراضات جو حالات طرفوں ذاتی حسد اور عنااد رکھن والیاں دی طرفوں دین دے اندر دوغلے لوکاں ان دی طرفوں دنیا پرست مفاد پرست لوکاں دی طرفوں یا ہم سران دی طرف ہوں. ہم عسران دی طرف ہوں جیڑے انہ دے دورج اہل علم ہوں انہ دے اختلاف رائے دی و جنار اختلاف فہم دی و جنار ج دختلاف کی وجہ غیر اور غضب اور غصے آن کے کسے بنا دے ہوتے غصے چھ کے تے کوئی موضی اور غلط الفاظ استعمال نکل جانے بعد چ ندامت ہونی یعنی آہل خلوص اور آہلے محبت دی طرف ہوں. غصے اور غزب جان کے بعد موضوع اور جاتی دے الفاظ نکل جانے بعد چ ندامت ہونی شکوے شکایت دے طور دے نکل جانی وی مقصد دے تحت بعد اعتراف کرنا اور ندامت اور شرمندہ ہونا اس طرح نوعیت دے, دے اعتراضات شروع دے, ہون دے لگے آئے نے یعنی دوسرے لفظ کچھ لوگ دنیاوی مفاد پرست وہ اپنے دنیاوی مفادات دی خاطر مخالف آن مخالف بن کے اعتراض کرتے دے کوئی مفادات وابستہ ہوں کچھ لوگ ادھروں حاصل کرنے وہ مفادات اپنے حاصل کرنے کی خاطر وہ بزرگان دین دے دی خلاف, خلاف کلام کرتے ہیں کچھ ایسا طبقہ بھی ہوں ہے نے ذاتی حسد ناد برادری برادری قومی بنیاد سامنے رکھ کے قومی اور برادری دی حیثیت دی وجہ عزت نہ پہنچا سکنا وکار نہ پہنچا سکنا پھر حسد دا شکار ہو کے جھوٹے تومتاں بہتان الزامات لونا اترازات کرنے کچھ ایسے موتقدین ہندے نے انہوں دی سمجھ تھوڑی ہندی ہے انہوں دی گل سمجھ نہیں آسکتی وہ اتراز کر جاندے ہندے کچھ ایسے دوست ہندے نے کہ تیش اور غضب چاند کے وہ اپنے آپ نقابو نہیں کر سکتے ہندے کسے بھی غلط خیال دی جنال قرصے چان کے کوئی باتاں کر گئے اور بعد ندامت ہوئی کی جاری کی کر بیٹھے ہیں. قسم دے اعتراضات امجح دین اور کرام علماء حقانی ربانی دوتے تاریخ ہندے آئے یہ صرف اور صرف خالی حضرت صاحب قبلہ نال نہیں ہویا حضرت صاحب قبلہ نال انا چیزان دا ہونا ای انا دی ولایت امامت دلیل اگر یہ نہ ہوں ان پھر وہ نہ امام سن نہ ولی سن دی حقانیت صداقت اور دین دا دیارس سہی ہون دی نشانی بھی مفاد پرست طبقہ بھی ہمیشہ اس دنیا تے رہی اس دا بھی اس پر انکار نہیں اس دے وجود دا انکار نہیں ہو سکتا عنادی عزت اور وقار دینی برداشت نہ کر سک یہ ضرور ہوں دے. کام فاہم دوست بھی ضرور ہوں دے. او غلط سمجھنے والے ہوں نے گل گل صحیح سمجھنا وہ صحیح سمجھ کے چلنا ہو گل ہے کٹ لوگ ہوں نے جڑے پیشوا دیا گلوں دکمت نہبکہ جڑا دوست بعض اوقات ایسا بھی نقصان کر ہے کہ دشمن بھی نہیں کر سکتا ہاسد اور سمجھنا ہی نہیں چاہتا کام فام کسور نہیں چاہتا ہوں یہ کچھ ایسے ہوں نہیں کہ بعد اوقات وہ دا شکار ہو جاندے ہیں لیکن وہ پھر اعتراف کر کے ندامت جسل سمجھ وہ واپس ہو جاتے سڈے ضرور ایسے ایسا کہ کے نا سمجھی دی بنا کم سمجھی آ uh دی بنا کم فامی بنازاد کی کچھ ایسے نے کہ جہ کسے تیشے آن کے کسے گسے چھ کے کسی مغالتے چھ کے غصہ کر بیٹھے نے گلا نکل گئی یعنی بعد ندامت ہوئی ہے وہ جڑے کم فاہم نے ان کے اتراجات دی بھی حیثیت نہیں ہوں تیش غصے چھ مغالتے کی بنا تیش اور غصے چھ کے جڑے اتراضات ہو جکوے شک شکایت ہو ج حت نہیں جل قسم کے سرکش اعلی دشمن ہوں نے انتراضات کی بھی کوئی حیثیت نہیں میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں اور اگر اور اگر کچھ لوگ حقیقت نو نا اعتراضات ہوتے ہیں کم فام ہون تو اُنہاں دی کام فاہمی دی بجنہ دو ننو سمجھانا مشکل ہو جاندہ ہے اور اگر اُو سمجھنا چاندے نے سمجھنا چاندے نے تو بعض اوقات اگر اُو قریب ہو جان تو ننو سمجھانا بھی ممکن ہو کچھ لوگ ہندے نے دنیاوی تنازعات دے ذاتی جھگڑے نے دنیاوی مسائل دے اندر تنازعات جھگڑے اے صحابہ اور اہل بیت بزرگ نے دینے اے ہندے لگے آئے کچھ لوگ ان چک کے لوگاں پیش کر کے ایک بنیاد ایسی خبیص شیطانی رکھتے نے کہ جس دن او لوگ دین دا کم ہونا روکنا چاہتے ہوں بہت ہی کمینے قسم د بہت ہی کمینے قسم غر غردے کے سارے طبقے انہوں دے اعتراضات یہ اج دی تاریخ نہیں ای شروع دی تاریخ میں کیونکہ موضوع جوڑ کے بیٹھا کہ حضرت صاحب جڑے اتراضات نے خصوصاً مس گل کا بڑا ہی واٹ اج کہ کسے نے ڈیٹا ہے فون دا میرا ڈیٹا کٹا کے دن نیٹ سے چڑا دسیا گیا بھی میرا پانجا جائے میری تو دسیا گیا میرے دوانجے کا نام ہے جا کے ایک بانجے نوچیا اس قسم کھدی اس میرا کام نہیں وہ بڑا دڈا ہے ادی صورت حال یہ اپنی بے وقوفیاں جہالت اور دشمنا مخالفا صحبت اور سنگت بین کی وجہ تو وہ کٹیا گیا جسل کٹیا گیا او ادا وکار عزت زہر بالی ساتھی کسی چ نہیں سی ہوں اون اپنا عزت وکار کچھ نہ چاہیے مخالفا ہی قریب کرنا سر مخالفا نے نیڑے کی تا، او دی مجبوری سڈے خلاف بولنا وہ ترا مجبور ہے جی میں کتے کسی خلاف پونکایا جائے بھی تاکہ تین ٹکر مارد کسی کو چلو میری چار دن رکھے کو ٹوکرا لیکن جی راہ چلے سوائے ضلع خوریری تو تین نہیں لبنا کی اصل تے دین حق بیان کیتا ہے جو صلف صالحین دا دین سی اساں پیش کیتا ہے جب وہ پیش کیتا ہے تے اس دے خلافوں میں گا تے تو سوائے کفر وچ ودن دے ہور کچھ نہیں کر سکنا کفر وچ ودے گا دے دن بعد دن ذلت تیرا مقدر بن دی جائے گی ہیں اوتھے بیٹھ اوس بوئے دے بہ چار دن اوتھے بیٹھ کے بھونک لیا پھر اگلے بوئے تے پھر اگلے بوئے تے اس روٹی کھان نال بندہ بھوکا مر جائے میں پھر بھی کہہ رہے کمینے ہاتھ چڑ گیا پڑھنے نے کمی ہے وہ کچھ سپ سے کورنڈیا ڈنگ مارے طالب علما نو ہے جی اپنی بھی آکمت برباد کیتی سو نہ شیطان نے بھی کیس واستے وہ بچے نے کام کیتا ہے میں ضرور آخا گا سڈے دروازے تیرے کھلے نے اگر تکار چاہیں اپنی عزت چاہنا ہے جی جو کچھ بھی چاہنا ہے جوڑے پاکستان لیکن وہ کوئی طریقہ نہیں انہیں وہ ڈاٹا خیر چڑھا ہوں دنیاوی گلا برادری دیا پچھلیاں گل سمجھا جی برادری دیا گلا وہ کر کے جھوٹیاں کزب بہتان چکر باس سلان سا کی سا تول تری سال ہو گئے نے ساند سال اثا تراڈ کی لکھ لانا اس کتے جنو تری سالڈ اپنے نال نظر نہیں آیا پچھا فراڈ کرتے رہا گے فراڈیا کوئی مائی کا لال اتے بیٹھا ہاتھ کھڑا کر کے درسے نہ چیز نی سال تو عرصہ ہوں پیا پنجاب علاقے لاہور دلاک چزور د جوڑے پاک نے سدکا کسی طرح نقص کدے کوئی مائی دسم کی بد کداری سابت کرے خیال سابت کرے مال روپیے لحاظ لال ستے کوئی بندہ جرم سابت کرے اور جی تری سال بے داغ ہے تو فٹے موہ سڈے حضرت صاحب کبلا کی زندگی پچھلی داغدار ہونی ہے کوئی شرم آنی جائے اص چھپ کے بیٹھے لک کے بیٹھے روزانہ ایسا منجی ٹوکنے پتا نہیں کہڑے کہڑے باتل کی منجی ٹھوکنے کی ٹھوکنے آ سڈے اندر ایب ہوتا تو سڈے مجمے چ ہزار بندے اٹھ خلونے سن چکر تنفلان کرنا توں ایجے تجھے تجھے تے بول دینا اگلے دن وزیر آزما نو نہیں بولنے دے اسی طرح ہے سچی دس وزیر گنجا سر اگلا چر کاریا بندہ اگلے دن میری ملیا بھی چار میں چاہتا ہے کسبہ گجرات کے علاقے کا سمجھ نہیں لگی گل دی وہ کچھ جاننے والے بھی بیٹھنے تو میرے دوستو گزارش یہ یہ سب اس طرح دے مسائل اعتراضات اللہ والے شروع تو دا سامنا کرنا پیا یہ ہندو لگے آئے نہیں یہ کوئی عجیب گل نہیں تا کر کے اللہ والے لوگ یہ گرد و غبار اور یہ جہتے طوفان تو کدی دے نہیں سبق پڑیا ہوگاہ رکھنا نہیں کوئی کر سکتا میری گل نہیں سمجھے باقی سڈے تو توڑ واسطے سڈے سنگیا نو بھیجنا ای کردی کر دیں یہ کر دیں کرتے وہ چلی دے پترو جن کچھ ساری تاریف چا کی تسا تٹا کے تصویر عزت گوا لو گے بے وقوفا کسی کی تاریف عزت نہیں بنی صرف حق گوئی کی وجہ اگر کوئی یہ سوچے فلاں یاد صاحب فلاں فلاں نظم لکھی چیشتی صاحب چادر صاحب دے فلان ہٹا ل گے ڈگ پہن گئے اور الہ پاک کے فضل جیڑا کوئی سڈے تزم لکھ دی نظم دی قدر بن جائے تو ہو گل ساری قدر جی بنائیے تے مولا ہی بنائیے حق دی وجہ بنائیے نظما دی وجہ قدرا نہیں بنتی ہوں تھوڑے نظم لکھنے والے نے ایماندار دسیا جی تھوڑے لوگ ہوں نظم لکھنے آ جنا چر وہ عزت نہیں دگو اس حق سے لگو تو وکار نہیں لبا ہوں مصنوعی جھوٹھی عزت ملتی ہوں سمجھ آ رہی کہ نہیں باقی رہا ادھر جیڑے ساری برادری دیا کشت بھر بھر کے دے دن وہ چار دن سی برادری کو تی سال رہے نال اب دس دن رہے پتا لگ جنا یہ اتراج کرنے والی برادری کیسی وہ کیسے نے <laughs> شرم آنی چاہیے کسم خدا بھی کر کے نہ بدھو مر گئے نہیں بھدو والے آ لے آنے. بلکہ ودتے پی سمجھ آ رہی جی کہ نہیں ہوں میں تو آٹے سامنے سب تو تہلا اتراجاد اللہ برو کبیر دی تاریخ پہلے میں صحابہ کرام تو کھولنی ہوں کیونکہ آئی میں دیکھنا ہے تو میں وہ کھولاں گا ہوں جیڑا جواب اتے دینا نا وہی جواب جاب ایلتے جان گے اپنے آپ جنو کہ ماہ ہوا جواب ہو گفا ہوا جب ہونا میں صحابہ آل دا چارے امام دا اگر میں قسم خدا دی تاریخ ہر دی بیان کرا تے کوئی دفتر دے دفتر پھر جان جی اتنا بڑی تصنیف ہو جائے گی ہو سکتا ہے پڑھی اللہ دے بندیو اصل میں بنیاد دس دینا کہ ہمیشہ کسی نو ویکن تو نہ دیکھو لوکاں دی زبان تو نہ ویکو او دے حق دے عمل تو بس زبان پتا نہیں کس کس طرف دیا تاکہ خالیا دیا زبان کل شال مشکل خشا نو خدا بھی بنا دے ہوں کسی تاریف والی زبان وکھو نہ مذمت کرتی زبان ویخو ویخو اگلے دے عقیدے نو نیکو اور او دے عمل نو ویکو جے شریعت مستفا دی تول پورا ہے تے سمجھ حق دے اُن نہ تاریف وا سکے نہ کسے دی مذمت کدی زبان گھٹا اے بنیاد سمجھ گئے نہیں جے ویکھنا ہے کسے نو تے ایس شیشے ویکھ اے نہ ویکھ فلانا کی کہہد ہے یہ ویخو خود کی کرتا سمجھ نہیں لگی اللہ ہو اک برو کبیرا اللہ ہو اک برو کبیرا سب تہلا میں ہزور سلم سلسلہ صحابہ چلتا لگا کمینیا نے میرے خط ظاہر کیا جی حضرت صاحب نو خت لکھا سی خطرو تین سان چیڑ کدھر جا کدھر سنو اللہ نے زبان ہی ایسی ادھر وے آگ تخانا ہے جی حضرت صاحب نو خط لکھیا جی میں بندہ باز اوقات مغالتے ٹھیک ہے مغالتے کم فہمی چان کے تیش غصے چان کے شاید گڈ بیٹھ دے بات شرمندگی دی。اے کر بیٹھا گے پہلا نہیں ویکا پہلی گل نہیں ویکاں گی اصول توجہ نہیں فرمائی نے سیاح صاف تاں کر آخیا سنو میں فرق بھی تعوی دس دینا ایک ہوں بے ادبی ایک ہوں گا دونوں کا فرق جاند بیعت بھی ایک ہوں گا فرق اگے میں سردی کا کوڑا بندہ تبج ہے او <سن> دوستو گستاخی دے بے عدبیدہ کی فرق ہے نیت ہوئے پیڑی ہے غیر پسندیدہ عمل کسے بزرگ دے واسطے ظاہر ہوئے نیت بری ہو عمل غیر پسندیدہ ہوے نیت پیڑی ہوئے تے گستاخی بندہ ہے اگر نیت پیڑی نہ ایسے چان کے کار بیٹھا تو محض بے ادب بھی نے گستاخی نہیں کہہ سکتا میں ایک موٹی جی دلیل پیش کرنا کہ ایک جملہ حضور دے سامنے ایک ہو ویسرے نام دے ایک شخص تو خارجیاں دا وڈیرا مشرک مشرک دے جڑے فتوے فتوی لاؤ انہوں کا اس حضور دی بارگاہ چ بیٹھ کے تقسیم صدقات دے وقت اعدل یا محمد عدل کر محمد عدل کر انصاف واسطے حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے تلوار کا حضرت خالد کا بھی آپ کو تلوار کڑ لی یہ نہ مارن کا ارادہ کیا ہزور نے فرمایا چڈ دکھ اپنے جاندے فرمایا اے دی نسل نے وہ دجال اٹھنگ دجال نہ آؤں گے ہوں میں بخاری مسلم ہزور نو عمر نو جوان صحاباتوں گل سنو ان لگا جیڑی او ذلخ نے گل کیتی ہے اے اوز تو کئی گنا پاری گل لے لیکن نا عمر اٹھے نے مارا نہ اور نہ نبی سنے انہوں نے گستاق فرمایا ہے تے فرمایا ہے نا دی پیڑی نسل ہو گئی نا وڈے بیٹھے سن چھوٹے ذرا گسا آیا نہیں سکے انہیں گل اس کو سنا پڑھ کے سناواں گل کی سابام جہاں وڈے بزرگ بیٹھے سن سارے ارض کی حضور گل یہ نہ بچے نے گل کر بیٹھے سمجھدار چی ہو فکہ کوئی بھی نہیں بولیا خنزیر میں ادھر حضرت صاحب ادھر دس او دا کی جواب دیں گا انہیں دی گستاخی کفر نہیں آکھ سکتے اتنے چٹا کفر آخر ذات بھی کر کے آنا کسی بھی زمانے دے پیشوا اور راہبر اور اللہ دے فقیر مرد کامل مجدد. امام قسم دف دے. دے جدو زبان اٹھن جاہل پریشان گا علم ماڑا ہمیشہ نظر مارد او ہو یہ تے ہر دور چاہی کر دا. یہ آخ دے بھی پہنے دے کوئی حرج نہیں دیکھو بخاری شریف کتاب فرض الخمس، باب ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولفت من الخمس من وسلم قالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رسول من اموال حوازن ما افا یعطی من قریشن من البل فقالوا يغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی قریشا و یدعنا و سیوفنا من دمائم قال انس فحدث رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم بمقالتهم فارسل اللہ لنسار فجمعہم فی قبت من آدم ولم یدعو ماہم احدا غيرهم فلما جاہم رسول اللہؤ اللہ سمنا أَسْنَانُهُمْ من فقال اللہ اللہ برسول حضرت بن مالک رضی اللہ تعالی نو آپ فرمان پر حدیث پوری کرد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم روچی بولو حضرت بن مالک رضی اللہ تعالی فرماند او سجنا سچا ہمیشہ میدان چ بولد ہمیشہ پوچھل لکا کے نکر پہ بولدا ہے اص میدان چ بیٹھے ہیں کسی کی ضرورت ہے میدان چکومتا نو بلانا حکومت نو بلانا جھٹیاں سچ آکر نہیں لے جل ہک نہیں اللہ رسول کا حکومت حکومت وڑے موتے ویخ اللہ کے فضل میری زند... معمول رہا ہے زندگی کا میری زندگی کا معمول رہا ہے. تری سال درسا جدو بھی کسی پاسوں کوئی اس طرح کی گردو گار اڈا ہَ اٹھیے نہ چیز نے موضوع چک لایا تا کر کے میرے موضوع ایسے نے کہ مکتے نہیں سندیا سندیوں کو یہ وجہ ہوں موضوع اصا کیوں لا سان پتا ہک کے صرف عوام نگاہ کرو منافق پہ ماریا جاوے گا کیونکہ وہ ڈر دے خدا تو نہیں, نہیں لوگوں بھی اس طرح گول ہو گیا توجہ ہے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالی نصاب ہی فرما دیتے ہزور صحابہ صاحب کچھ لوگ ہزور دی بارگاہجوساریاں کچھ لوگ حضور دی ہزوری بار گاہل بولے جیسے آپ سلاسلہ مال تقسیم فرما رہے سن میں خلاصے کرنا مال تقسیم فرما رہے سن حضور سرکار نے کچھ کچ قریشیاں کچھ قریشیاں نچھشیا نا مال دتا انسار نوڑا نو دتا انسار نو تھوڑا مال تقسیم فرما کے دتا قریشیاں نو بہتا دے بعض قریشیاں دریشیا نہتا دے د اللہ رسول اللہ نو بخشے اللہ رسول اللہ نو بخشے اللہ رسول اللہ نو بخشے یگ فراہ ر اللہ اللہ خیال ہی کوئی نہیں ہالانکہ تلوارا چک چک لڑتے اثر کترے کترے خون پہ سڈیا تلواراں تو دے نے دے رہنے نمی نمی نمی رہنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس خ... اس خبر زہری مطابق خبر ہوئی اپنے سلادیم ایک گھر کلے انسار صحابہ نو سدیا عمر اٹھے لفظ کر لفظ سخت نے اللہ نو اللہ رسول گناہ ہو گیا بخش ہزور کی کرنا بخش دے لو گل نہیں کرنے کمینے نے آخر محمد عدل کر انصاف عمر تلوار کاٹ کھڑے ہزور دی دی دی دی اور, اور قیامت گے اور فرمایا آخری ٹولا دال آئے گا انصاف کر, کر گل سمجھا جی گستاخی شمار ہوئی لفز اللہ اخشے رسول نو سانو نہیں دے قربانی بہتا پہ جانا ویخن لگتا ہے لفظ اس نال بھی زیادہ سخت نے ایکن ہزور سرکار نے یہ نہیں فرمایا گستاخ ہو گئے نے اے کافر ہو گئے نے امر بھی نہیں قتل کوئی قتل نے آخو فلانے ہو کر دنساریا نو آخو فلانے کارٹے ہو سارے کٹے ہو گئے سرکار نے فرمایا میرو گل پہنچی ہے لہ فقہاؤہم جڑے فقہی سن دین نو پورا سمجھن والے سن اللہ بولو بولو جڑے کامل علم والے سن اندر کی رسول اللہ فلم یق جائے والے سن علم اقل کامل رکھن والے سن جو کوئی بھی نہیں بولیا کوئی یہی گل نہیں کی جہی جناب دی شان کے خلاف ہوئے حدیف ہے تن اسنانے جہ امر نے, نے, نے وہ نے بولے انہیں میرے آخ امام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فتو انہوں نے نہیں لایا حضور میں فرمایا انصاری میں محمد بعض اوقات جہاں نئے نئے مسلمان ہوں دے انہوں مال زیادہ دینا دیڑ جائے نئے نئے میں مال زیادہ دینا وا انساری میں اس گلتے راضی نہیں ہوں دے انہوں نے میں مال دتا ہے میں محمد خود ت مال لے گئے نے تسا اپنے گھر محمد دی ذات لے جانی ہے توجہ ہے آقا نے فرمایا اما تھر وسلم فرمایا انساری اس گل دے راضی نہیں جنہ نو مال دتا ہے وہ تے مال لے جان گے تھی اپنے گھر محمد نو نہ لے جاؤ گے حضور نے فرایا حضور نے او جہی تسا لے جانیے وہ بہت ہی آلات افضل ہے توجہ ہے تو بولو تو صحیح یہ نہرایا اگوں نے نصیحت فرمائی فرمایا سنو نے انہار دکی تھی قدر دینا رسول اللہ بالکل راضی خوش ہو گئے جہے وہ نوجوان سن انہوں نے بولو دے سی نیت بری نہیں سی نوجوانی کم علمی بنا گل کر بیٹھے نے لیکن اڑے نہیں کھلوتے نہیں گستاخ اڑ جہ کمینا اڑیا رہا وہ جن اے دل وہ اڑیا رہا وہ گستاخا بھی ساف چ ہو گیا انسار اڑے نہیں معافی منگی حضور راضی ہو گیا تسی کافی جے حضور نے فرمایا سنو خالی میں نہیں, میرے بھی تو آڈے نال جے. ہاں, لوگ تو حق مارن گے جڑا مال پیسہ بنتا گا حکومت دی طرف نہیں لبیا کرے گا لیکن پھر بھی تو میں کہیں سبر گریا جی حضرت انس انساری سن آ فرما فلم نس فرمایا سچ پوچھ دے سڈے تو سبر نہیں ہو سکتا حکومت زیادتی نے کی سڈے کو سبر نہیں ہو سکا گل نہیں سمجھ لگی یہ ہوں ایمان دسا جی سرکار دی بے ادبی لفظ سخت انساریاں منہ چکلے نے جڑا کمینا کوئی ایوی دیا گلا حضرت صاحب دو بارے او فلانے نے کیتی فلانے نے کیتی اے نہیں محنت کہ فلانا انہوں نے کدما چی ڈگد ہے مینے قدم چی محن اور کیوں پیا ڈگد ہے او جی ہے احساس ہو گیا کہ میں گلتی کر بیٹھا پہلو تو, تو اے تص رسول دی گستاخی وڈی ہے یا حضرت دی گستاخی وڈی دا جواب تواب تو میں دے دیا گا یہ اچینی وی سجنا کلو ہی فرما ہے کشمیری رومی فرما فرما اچینی سجڑا کلو سہ بار ہو جچی دی سجنا کو ساخی ویرے کما دینا ہی او یار یار گلا نہیں کر دے سچی پریت جنا دی جو <زاد> مطلب مطلب دوست ٹھیک ہے میرے رنگے کسی دوستی بنا دے کم سنی دو دے کم دی بنا دے کوئی اعتراض نکل گیا اور بعد چحساس ہوا سمجھ آئی ندامت ہوئی او لے کے نیٹ دے کمینے واسطے یہ بخاری کا بولو تو سی کافی ہالے ہوں یہ لبے یہی ہے جڑا میں دے کیونکہ نیت پیڑی نہیں سی. بولو تو صحیح نا کیوں نیت پیڑی بزرگ میں اج ایک جملہ بولیا سی میں کیا دوستو سمجھو درویشا نو لکھوایا میں کیا لکھو مسلمان ہونے کی مومن ہونے کی یہ نشانی نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو مومن ہونے کی یہ نشانی ہے کہ گناہ پہ قائم نہ ہو ہے میرے صحابہ اگر تسا گناہ, نہ کر دے اگر تسا گناہ نہ کر دے اللہ پاک تو انو سارے نو عذاب دے کے ختم کر دینا سی پھر اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کرنی سی جنہیں گناہ کرنے سن پھر انہیں رب تو بخشش منگنی سی معافی منگنی سی اللہ نے معاف کر دینا سی کیوں سن لے باد اوقات درجے نہیں لب دے درد نہیں لب جا انسان کو غلطی ہو جاوے گناہ ہو جاوے پھر ندامت ہو توبہ رجوع کرے پھر جو رون روند پروت شرمندگی ڈرمندگی روندی روندیاں مقام سے درد ملتا ہے وہ درد کدی عبادت بھی نہیں لب سکتا انداز اگر کوئی ہماری سنگ صحبت یا ہمارے خطابات سے اس مغالطے میں پڑھا ہو کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو گناہ نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں جو گناہ کرے وہ جد کو ہو گیا وہ بس بےمان ہو گیا فلان خبردار یہ خارجیوں کا نظریہ ہے ہمال سنت و جماعت ہم نے یہ سمجھایا کہ مسلمان گناہ کو پسند نہیں کرتا مسلمان گناہ کو جائز نہیں سمجھتا مسلمان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور پھر ایسا یہ سمجھایا ہے کہ اگر ہو ہے تو مسلمان قائم نہیں ہے دس دن بات، سال بعد دس سال بعد جدو تو پھر اس روی پرور دزل تحم کرد ہائے ذرا بول تے سی نا اللہ اکبر پہلی ہے تو توجہ ہے رب جلال اور سنو تکبر کبا زیر خور کر وہ نی جی تکبر پیدا کر گنا پیدا کرتے میری گل نہیں سمجھے بول بول بول رہ جہیا نیکیاں تکبر شیتان والا پیدا کر کے رب اگے نہ بندے نکھ حقدار بن گیا نیکیاں برائی چنگی ہوں جی آ برائی بندے دا گاٹا مروڑ کے تے اس بنا دے وے تے بندہ سارا جنگ چگا تو میں پیڑا میری گل نہیں جیڑا جاہل اس راز نو نہیں سمجھتا او کسے کو گناہ ہویا نہیں تے او چڑھ جائے گا دو خدا دی ساری زندگی کافر بنا کے پتہ نہیں کی کر دے گا جیڑا اس رات میں سن دی بخاری شریفر نعیمان نام دپی شپی بڑے سن مزاق بڑا کردے سن کئی حضور دے صحابہ نو انجا صن دے سن ایک ایک سال پورا ہی صحابہ حضور ہستے ہی ری سن حضرت تینو ایمان ایک بارہ شراب پیتی حضور نے سزا دیتی دوار جی شراب پیتی حضور نے سزا دیتی تیج جی بارہ شراب پیتی حضور نے سزا دیتی, جی دیتی چوتھی بارہ شراب پی کے حضور کو کل لیا دے گئے ایک صحابی نے آخا بڑا لانتی بندہ ہے وارا شراب پی بیٹھا ہزور لانت نہ پا لا یہ اللہ رسول دے محبت کردہ گنا دہو سب کسے گناسلسل رحم کی نہوست کسی ویل نقصان پہنچا سکتی مطلب نہیں مان نکل جائے خرجی وہ بولو تو سی نہ چار بار شراب پی اگر کوئی بندہ کمینے رنگ دینا گل نہ جی کو علم نہیں جہاں اس طرح فیتنے گلاوقات ہو جی ہوں کہ عام بندہ ہونا آل توجہ نہیں کر سکتا نہیں سمجھ سکتا چلے ہو اسے واسطے بنا مرش کا راہ نہیں ہاتھ اللہ حکم توجہ ہے بولو تو صحیح نہ اللہ اکبر کبھی گھر سونے والا بندہ کترے نو سمجھ سکتا ہے جنا مرضی کو نکل جاوے آخر اپنے تو اتلے محتاج ضرور ایسا چشتی دکریر سنی میری سو کیسٹ یاد دیا میمو کہڑی لڑ چی کئی اب ملتان دے کو باہر دے پتا نہیں کتوں کتوں کے شتان چار میری یاد کر کے ممبر نے روپیہ ماپ <تصفح> مو چبلو جان دکل مت بھی سد کے جا شرم نہیں آبر کو ہے تو میرے بیان سارے پاس کر دزرت صاحب کی فکر ساری پاس کر دو خبردار کمی نے بعد بیان کیتا دے اپنی سیلی مسیت بناؤ اپنا بیان کرو اپنی تقریر ربو میں تقریر ہوں تقریر یاد کرنا کچھ شرم کرو پتہ لگ جائے گا کزالی ہے تسم استاد بھی کر کے آنا فوق کل ملیمال دستور کو ایسا عجیب ہے کہ میو ہوں سال ہو گئے چیٹی تالی حضرت محتاج ہی اس پاس تبجو نہیں جی گئی اس واسطے سنیا جی شیخ ہند شیخ ہی ہوں بدھو شیخ نہیں بن سکتے جڑا کوئی شیخ بننا چاہتا ہے اس بھدو نو آگ بھدو ای شخ آ کرتوت لے آ سمجھ نہیں لگی گل ہاں جی یہ اہ گل گل مشہور ہے بھائی مراسیا دا مڈا سی دا چوہدری مر گیا مراسیا مر گیا پگ رکھنے پھر اگلے آخر فلانے جی ادر نہ فلانے کا نا لیا रे सिर कु औतरियां जेड़े औतरिया रलन का पता नहीं रोबर बन जा हो सकता कदम फाना ठोकना है जोड़े पागदा और इनशाला लजीज ठोकते रहा बातल नातल नाना ठोकना वजो है ہوں میں حرت اس مان نگر آپ موضوع ہے بیان کیا پہلی بار ہی ہونا پہلی جڑی بخاری تو پہلی بار سنی کہ پہلے سنی سی سن پتہ جڑے جڑے حصے پڑے جا ہر کسی نے ٹکر پانی چلا حاصل ہر دور محتاج بیغ... بخاری شریف دے اندر دو تھان حدیث آئی وقت تھوڑا ہے میں پڑھ چکیا ہوا جہاں لاہور شاہد والا حضرت عثمان نے کرنی کی الزامات برات اور پاک دام اگر کوئی سننا چاہے حضور دے جوڑے پاک دردگاہ حضرت عثمان دا دشمن بننا چیز دا موضوع سن کے دشمنی قائم نہیں رہ سکے گا ادا خلاسا کر دینا بیماری شریف آخری آپ سلام دنیا تشریف لے گئے اسلح تسلیف مبتلا نے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا حضور دی بارگاہ دے اندر گئے زیارت کر کے بارت شریف لیا صاحب کرام کھلوتے نے حضرت مولا مولالی نبا نے پوچھا دسو سی ہزور کا کی حال ہے عرض کی تی اِنشاء ٹھیک ہو جان گے حضرت عباس حضور دے چاچا پاک ملے حضور دے چاچا پاک حضرت عباس ملے آپ فرماندنے والی ہی آ المطلب یعنی ہزور کے دادا پاک انہوں دی اولاد عبد المطلب دی اولاد کے منہ موت ویخ رہا ہاں جنو نے مردنی شاہی ہوئی ہے پریشان نے کی بنے گا آخر ایڈا سہارا سر تو چلا جانا خطرہ تو یہ سی خطرہ دیر سی سرکار چلے گئے سا بنے گا فرمانے میں یہاں کی پریشانی تو یاد رکھ لے تند دنوں تو بعد ابد السا بن جان ہے ڈنڈے کا بندہ بن جان ہے سوٹیا نال جدھر مرضی چلاؤ گے آ چلیے حضور دے کو پوچھ لینا ہے ہزور بعد خلافت کی دی گی حضرت عباس دے چاچا دے نے پاک الی نل ہزار ہے ہزور بعد خلیفہ کون ہونا ہے تاکہ حضور فرما دین تصنا خلافت بن جائے گی پریشانی بک جاوے گی حضرت مولا علی مشکل گشا دے نے چاچا جی میں کم کدی نہیں کر سکتا میں کم کدی نہیں کر سکتا لاس ہلون خلافا میں حضور تو خلافت سوال نہیں کر سکتا حضور نے کدرے ایک کہہ دیتا کہ تی فلانے کی سڈا انکار کر دے پھر قیامت تک سنو خلافت نہیں لبن لگی انج چلو امید رہے گی اللہ اکبر کی مطلب میں اکھنا وا حضرت عباس عباس, عباس, عباس نے پرشان شاہ علی وی او چاچا پاک نے یہ دماد پاک نے پرشان دلا پرور دے اچان پر چا چارا دی شان ود سمجھنے وج رہے او چاچا پاک سن پر جیڑا علم پاک علی دے تھی جیڑیاں جیڑا تے اشارے حضور در سمجھن والے سن اے اشاریاں کی سمجھ حضرت اباس کو حضرت مولالی سمجھتے سن وارا کدا ہے خلافت کنو لبنی خلیفا کنہیں ہونا ہے ہزور تو بعد خلافت کنو لبنی حضور سمجھتے سن حضرت سیج مولالی سمجھتے سن یہ ترتیب جانتے سن پتا سی تا کر کے فرماندے نے چاچا جی شب کر انکار ہو گیا کی بنے گا فرق مت لبنی چلو رہ جانی ہے پتہ لگا سنو ایسو گل کی جو کہتے حضور نے ل چپ کے پاسے کر کے پاک الی دا نک وڈیا ہے پاک نہیں کہا چپ کرد نے چپ کرو جے حضور نے سان د ہوا علی پاک کا یہ عقیدہ یہ سمجھنا یہ اہل بیت کا حق ہے خلافت کا غلط ہے غلط ہے، غلط ہے غلط ہے علی سمجھتے سن یہ کسی دا حق نہیں خدا دی مرضی ہے جنو مرضی بول رہے نہیں جی خلافت کی اور خلافت کی نسر کہاں ہے نسل یہ نسر نس تو الٹا خلاف ہو رہی ہے بات آگئی. توجہ ہے منگینا منگی نا لوگ اتراج بنا کر بدنیتا بندہ شتا ہوں پہلے اس دی خلافت چکر رہے نے فنایا بھی نہیں انہوں نے یار آخر اس کتے میں جواب دینا اس کے دانت کٹے کرنے کے اس قسم کے لیے جو جواب ہوتا ہے نا جس سے دشمن کو مخالف کو چپ کرانا مقصود ہوتا ہے تحقیق نہیں تحقیق وہ, وہ تاکیق کی جواب اس میں سنو اس اسکات قسم کے لیے الزامی جواب یہ ہے کہ صحابہ پر الزام دیتے ہو کہ وہ حضور دے دشمن سن چکر چاہتے جاب دس صحاب کرام تے فیر بھی وسال تو بعد خلافت چکر چ پی نے اہلِ بیت تے بیماری تے خلاف دا خیال نہیں بماری دا دکھ دا خیال جواب تو کا دکھ نہیں خلافت خیال پیا ہوں ادا جب تاسی کر فتنے بنا ویک میں کہ نہیں آئی جو کہتے ہیں صحابہ دشمن تھے فت کا چکر تھا ہم کہتے ہیں ان سے بڑے دشمن پھر تمہاری بکواس کے مطابق تمہاری بکواس کے مطابق الزامی جواب ہے نا ہاں تمہاری بکواس کے مطابق بیت بڑے دشمن بنتے ہیں کیوں کہ وہ تو بیماری کے حال میں یہ ہے مختار ان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں بات نہیں سمجھے دونوں, دونوں باتیں اپنے مقام پر یوں سچی ہیں اب ادھر دیکھو چلو بات کر دیتا ہوں پھر کسی موضوع پتہ نہیں نہیں میں کر دینا اے صحابہ اس واسطے نہیں کہ خلافت چاہیے سی اس واسطے تین دن خلیفہ بنانے میں مصروف رہے کہ مسلمانوں کا چھوٹا بڑا کام بغیر خلیفے کے کرنا ممکن نہیں چھوٹا بڑا کم ہمیشہ خلیفہ خلیفے ہی ہوتا ہے ہوں خلیفہ تو بغیر ممکن نہیں ہوں آخیا کوئی ہر اختلاف اٹھتا ہوا ہر مسئلہ اٹھتا ہوا اگر حل ہوگا تو پہلے خلیفہ چاہیے اور یہ مقصد سنو ہوئی بیماری سوچ لیا کیوں سوچیا پتہ سی خلیفہ ہی ہے جن سارے مسئلے نبیڑنے نے مرو پہ لوچو جی دیم رہنا ہے تاوی خلیفے اختلاف م... اٹھ دے مکنے نے تاوی خلیفے جے فساد امت تے جو نہیں پی سکنے تے تاوی خلیفے نار لہذا پہلے محمد نہیں ساری بازی کھیل بکا کے بہ جا گے اپنی ہر شب برباد کر جا گے نہ دین نہ دنیا لہذا پہلے خلیفہ خلیفہ اس مقصد کے لیے چنا جا رہا تھا واسطے نہیں کہ مینو کسی چاہیے مینو دنیا چاہیے میں چاہی کوئی اجاشی کرنی ہے اس چلی کے پتر نو خلیفہ تے بن رہے ابو بکر دے ابو بکرا کائنات بنیا ہی نہیں ہی نہیں بنیا جن بادشاہی دور چ فخر قسم کسم بھی کر کے آنا حضرت عمر کا کو کوئی نام لے حضرت عثمان کا نام لے مولا علی کا نام لے میں آخنا خلافت کے اندر فقیری اور درپیشی کی سنت حضرت صدیق اکبر تو چل رہی ہے ریتوں رکھ در تو بدنیتا اٹھے نیک نیتے تابیل کرے گا توجیہ کرے گا جو صحیح مانا مطلب پیش کر دے گا بدنیتا کمینا اٹھ دے جے سبان کھلیے ایل بی کھول در کی کرو گے معلوم ہوا بدنی تھے لوگ چنگیاں تو چنگیا گلا مطلب لے دے اے ہوں اعتراض اس دا مطلب پہلو ہے سن خود پہلوں ہے سن کو بنے دشمن دشمن اہل یہ دوستوں کا کام نہیں ایمانداروں کا کام نہیں منافک کا کام جھوٹیاں کا کام ہے دا تے فریبیاں دا کام امت رسول دا گھاٹا کرنا نے اللہ کبیرہ اور ایمان صحابہ اکرام دا خیال بہت رکھ دے سن بہت احتیاط کر دے سن بولنے ہاں جی توجہ ہے چڑیا نیٹ سے چڑھا میدان چیز سامنے آ <تصفح> <تصفح> پاکستانی قانون میں جرم نہیں ہے تو اور ہات کے عزت کس کو کہتے کسی کی عزت کو اچھالنا اور کس چیز کا نام ہوتا ہے ڈاٹا سارے کھ کے بندہ لیا کتا کل نہیں میری گل سمجھنا ہوں میں اگلی گل کرنا چاہنا سابا تل بہد تو ہوں تھلے آ جانا میں اماما وال میں <Segaan alla -haha> آپ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے مخالفت ایک ہوتی ہے عداوت مخالفت کو عداوت لازم نہیں ہوتی عداوت کو مخالفت لازم ہوتی ہے بات سمجھوے ضروری نہیں پھر فرمایا کرنا شیخ شیخ عبد العزیز فرماتے ہیں ایک پورا باب بنایا ہے اس کا نام ہے طلح و تبرہ جی تولا طب کہتے ہیں دوستی کو تبرا کہتے ہیں عداوت کو آپ فرماتے ہیں ایک ہے مخالفت ایک ہے عداوت دشمنی فرمایا مخالفت کو عداوت لازم نہیں ہوتی مخالفت بغیر عداوت کی ہو سکتی ہے لیکن عداوت بغیر مخالفت کی نہیں پائی جا سکتی جب دشمن ہوئے گا مخالفت ضرور کرے گا لیکن ضروری نہیں کہ جو خلاف جو خلاف بات کر رہا ہے وہ دشمن بھی ہو یہ ضروری نہیں ممکن ہے خلاف بات کر رہا ہے بات سمجھو ابھی سمجھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نوجوانوں سے کتنا بڑی بات خلاف نکلی لیکن دشمن نہیں تھے ہائے ہائے ہائے ہائے غلام تھے غلام تھے بولو تو صحیح غلام میرے پارا بڑی بڑی گل کیتی ہے شیخ نے آپ فرماتے ہیں مخالفت مخالفت عداوت کا لازم نہیں عداوت کا لازم ہے مخالفت عداوت کا لازم ہے لیکن عداوت مخالفت کا لازم نہیں ہے اور یہ قانون ہے نا کہ ملزوم بغیر لازم کے نہیں پایا جاتا لازم بغیر ملزوم کے پایا جاتا منطق کا ہے ادھر بے ادھر بے مخالفت باز اوقات ہو فہمی ہوں ساری سہولت سامنے پہلو رکھا نے مخالفت دے اسباب عوامل محرکات مختلف ہو سکتے ٹھیک ضروری نہیں کہ مخالفت کی بنیاد عداوت ہی ہوگی سمجھ نہیں لگی سم... یہ عداوت ہے جو انٹرنیٹ والے نے کی ہے جو زیاد... یہ عداوت ہے اور جو ہمارے دوستوں میں آپس میں کوئی بات ایسی ہو گئی لیکن بعد میں ندامت ہوئی ہے جو جو... وہ مخالفت ہے وہ عداوت نہیں اس کو قرار دے عداوت نہیں دیں سمجھ نہیں بات کیا پھر ایک محب... آگے دوسری بات کرتے ہیں فرمایا محبت اور عداوت محبت اور عداوت یہ کوئی نقی نہیں ہے جہات مختلف سے جمع ہو سکتے ہیں اللہ شیخ کی بات کا علمی لفظوں میں میں نے ذکر کر دیا وہ کہنا کہ جانتے ہیں بعض اوقات کہ میں محبت کرنا کسی لحاظ عداوت رکھنا کسی ہوحاظ ہو جند ہے. مثلا ایک فاسق فاجر بندہ تیسک بدکاری کی وجہ اس نال تے بغض رکھنا لیکن او دے پتر ہونے کی وجہ محبت کر دے ابا بے دین ہے بے وجہ دی تے نفرت رکھ دو بک رکھ دو لیکن محبت کیڑی وجہ کر دبا سمجھ نہیں لگی نی. ہو نہیں دے اتنے اگر بڑھی والی مثال دے دیے چیتی سمجھ آ جائے گی کسی بھی بڑھی شکل دی وجنال سونی لاغ دی کی وجہ سونی لگتی ہے کہ یہ بغیر گزارا بھی نہیں کرتوت ویخ کے کتا سڑدا بھی بڑا کر بس نہیں چالتا اسی طرح <تصفح> ہے سچی دسیا جی بلکہ بند بوڑھیا نو منہ تو دینا مرے کرتا تٹ چٹا شکل وہ جی کرتا میں آپ ہی وٹ دیا ہوں سچی دسیا جی مالو होया محبت اور عداوت کے زاویے مختلف ہو جائیں تو جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی شخص کے متعلق شیخ نے گل کتنے کی تھی, تھی انہیں فرمایا ہو صحابت اہل بیت کی مخالفتیں تھیں ان کے اسباب مابل دنیاوی جو بھی تھے فرمایا تنازعات وہ چلتے ہیں وہ مخالفت تھی عدابت نہیں تھی جو قربان جاو شاہ صاحب نے نتیجہ جا کٹیا گل سمجھا تھی فرمایا صحابہ صحاب آپس اگر کسے جگہ دے دیکھو خلاف بولتے بیت آپس آپس یہ آپس کو خلاف گل کہہ دی پڑھنے بچ آ گئی ہے تے فرمایا سمجھو، سمجھو، محبت،, محبت بھی ہے ایسی اداوت بھی ہے ایسی اپنے اشتہار مطابق جد ویخیا ای فلانا یہ کم کر دیں اس بنا دے ان بخیا نبی دی وجہ محبت رکھیے بولنے نہیں جی ایمان، اگر موضوع میں ایک دجے دے خلاف بولنا پتہ نہیں کی کچھ ہویا ہے میں ایک موضوع تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ منظر عام تے گا اس لیکن گل احبت اور شیخ نے بھی نقطہ لیا ہے ہاتم تئی تاریف کر دو شیروا نو عادل شیخ سادی ورگی لکھ د بولما کا وجہ مسالا مل دیا نا پہن تہ ہاتھ آہ کر نہیں ایمانسوتم تئی وجہ ایک اچھی صفت تھی سخاوت مثالا بن گئی نے تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ اگر کوئی کسی کے خلاف بات اس کے علم اجتہاد کے مطابق غلط ہے یا حقیقت میں غلط ہے وہ بات کو کر دیتا ہے لیکن اس کے اچھے صفات کی وجہ سے وہ اس کی تعریف بھی کرتا ہے دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں تو محبت اور عداوت جرہات مختلف سے جمع ہو سکتی ہیں جب جمع ہو سکتی ہیں تو صحابہ کے اختلاف دیکھ کر اہل بیت کے اختلاف دیکھ کر ان کو دشمن کہنا اور کہنا یہ ہر بات میں دشمن تھے ایک دوسرے کے غلط ہے اگر وہ کسی بات سے نفرت اور بغض رکھتے تھے تو اپنے اشتہار کے مطابق اس کو غلط سمجھتے تھے بغض رکھتے تھے لیکن باقی دینی محبت اسی طرح قائم ہوتی تھی مثلاً مشہور گل ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا پتر نے آخیا پتر حضرت بلال انہوں نے انکار انہوں کیا ڈکا گے آپ نے فرمایا میں حدیث بیان کیل تیر نکیا میں بولنا نہیں گل سمجھا جی ایک گل خلاف کی تھی اس کی وجہ سے حضرت نے بولنا چھوڑ دیا لیکن ان کو کافر تو نہیں بنایا وہ محبت اور شفقت جو تھی وہ بھی جانب اندر موجود تھی دوسری جانب جو تھی وہ موجود تھی لیکن جو ایک وقتی ان سے غلطی ہو گئی سہو ہو گیا اس کی بنا پر وہ انہوں نے ان سے ایک تک نفرت بھی رکھی تو نفرت اور محبت جمع ہو رہے رکھ امامہ میں امام گل کرنا چاہنا کیونکہ میں آخر اماما میں سابت کرا گا سا امام آزم ابو ہنیفا استاد ہے سید نہ امام آزم ابو حنیفہ صاحب مذہب ہیں اور شیخ اور استاد ہیں امام محمد ان کے شاگرد ہیں ناقل مذہب ہیں محرر مذہب ہیں ایسے ہے نا ایک مسئلہ چلیا وقف وقف دا مسئلہ چلیا امام اعظم ابو ونیفا کا مذہب اور ہے اس میں وہ منفرد ہیں بالکل متفرد اور باقی سارے اماموں کا مذہب ہو امام محمد رحم اللہ آپ نے اپنے استاد کی مخالفت کی اور مخالفت میں لفظ مخالفت بھی کی اس مسئلے میں مخالفت بھی کی اور لفظ بھی مخالفت کے اندر بہت سخت بول گئے وہ لفظ سناتا ہوں مبسوط امام سرخشی سے توجہ ہے ساڈے فکان فری بہت موتبر کتاب بہت ہی کتاب المبسوط امام سرخی شمس اللہ اما سرخی توجہ بال اللہ امام محمد امام عظم ابو ابیفا کے خلاف کیا شاگرد استاد کے خلاف کیا کہتے ولاجازت تقلید کا نم من قبل من قبل اب ہنیفا مسر حسن رحمهم اللہ احران يقلدو امام محمد فرماندے نے کہ ابو حنیفہ اور ان کے جو اصحاب اور شاگرد ہیں ان کی بات کو لوگ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ یہ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے ابو حنیفہ کو لوگ امام اس وجہ سے مانتے ہیں ان کی بات کو حجت اور دلیل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے اور جب یہ بغیر دلیل کے بات کرنا شروع کر دیں گے تو کون ان کی تقلید کرے گا یقلدو و قلدیا ان کے تحقمات کی تقلید نہیں ہو سکتی اگر تقلید جائد ہوتی تو پھر جو ان ابو حنیفہ سے پہلے لوگ گزرے ہیں پھر ان کی بھی ہوتی لوگ ان کی باتوں کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلتے ہیں اسی وجہ سے دلیل سے بات کرتے ہیں مقصد کیا امام صاحب تاریف کر رہے ہیں امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے بغیر, با... بغیر دلیل کے یہ وقت کا مسئلہ کیوں کہہ دیا اب امام شمس الما سرخی فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ بر اعتراض ان لفظوں میں امام محمد نے کیا امام محمد نے کیا امام محمد نے کیا, محمد نے کیا لیکن ولم یحمد جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے اور نہ ہی اس پر ان کی تعریف کی گئی اچھا یہ اب امام شمس الماس رخسی کا ادب دیکھو جو امام محمد کے ساتھ وہ اپنا رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط نہیں وہ کہتے ہیں لم علامہ کہا وہ کوئی محمود نہیں ہے قابل تعریف نہیں ہے اب بات بھی کہہ دی اور ادب بھی بال رکھ تو بول دے نہیں در اچھی بولو نا یہ فرماتی امام شمس اللہ مسرخ آپ فرماتے ہیں امام محمد کے منہ شریف سے یہ لفظ تو نکل گیا ہے یہ لفظ نکل گئے اپنے استاد کے خلاف سے. فرمایا ان پر گرفت یہ ہوئی کہ ان کا وہ مسئلہ جو وقف کا تھا نا جس کے اندر یہ فرما رہے تھے میرے استاد میں سے تحقم کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں مسئلے کے اندر ان کے دل پر بندش ہو گئی امام محمد دل دل دل دل دل بندش ہو گئی فرمایا اونا ہیں خود نہیں نکل سکے. پورے نہیں لکھے گئے اونا کو. بعد ہیں پورے اونا کو نہیں ہو سکے اللہ توجہ ہے آپ فرما نے وکیل بے سب بے ذالکہ ان قطع فلم يتمکن من تفریغ مسائل الوقف حتی خواب فی وقف کے مسائل پورے نہیں کر سکے دل کو بندش آ گئے ادھر امام محمد دا اپنے شیخ اور چکیا وغیرہ الگ والا چکیا تقلید کا آدم جباز سابت کرنے کی کوشش کی اس احمق اور بدھو نے پتا نہیں کی اتراض ہوئے وہ جی بے خود تھی ابو حنیفہ کی کری جبو حنیفا دا گرد کی کری جی آپ میں رنگ پیا گل کمی جینے بنتی اصر جائیے طرح لیکن شمس الما سرخی نے بھی وہی بات پڑھی اور لکھی بتا اس طرح کی بکواس انہوں نے کیوں نہیں کی بول دے صحیح معلوم ہوا اگر کسی کو اگر کسی فاضل کو گل نکل جاتی ہے تو کمینا ان غلط رنگ دینتا ہے اور عالم اور شریف بندہ ہمیشہ ان صحیح رنگ دے کے تاویل مطلب صحیح کٹ کے وہ گمراہی تو خود بھی بچ ہے لوگوں بچا لیں گے یہی بات بد مذہبوں کے اندر آئی انہوں نے فتنہ بنا دیا اور یہی بات امام شب صلی امش رخسی کے پاس آئی انہوں نے امام اعظم کی شان بنا دی اور امام محمد کی بھی شان بنا دی اسی سے یار بات نہیں سمجھ ہوں پاسے میں چلنا چلانا امام شافی آئے کوئی دے کوئی جانا مسل کو کوئی جیسے یہ ویک لڑے کون نے جی تو ہے نا دیج لیا کو راسے بے دین پھر بول جی بول لو جی ہے چلو مسلا ہاں یہ کتاب ہے بلا امام شافی رحمہ اللہ ہوئے تین بندے بہت مشہور نے امام بویتی موزانی ربی مشہور بندے. وہ بھی محر مذہب ربیع بن سلیمان امام بویتی اور امام موزانی ایک ہو محمد بن محمد بن ابد الحکم ابن ابد الحکم عبد الحکم امام مالک کے شاگرد ہوئے ہیں ان کے تین بیٹے تھے تینوں بہت بڑے امام گزرے ان میں سے ایک کا نام ہے محمد بن ابد الحکم کیا نام ہے یہ بھی ہوں ابا امام مالک دا شاگرد شگرد پتر جڑا امام شافی دا شاگرد شگرد امام شافی مصر دے اندر بیمار ہو گئے مصر دے اندر. امام شافی بیمار ہو گئے بیماری آپ آپ کے دا او مسند خالی ہون دا وقت آیا دے دو شگرد نے کہا انہوں نے کہا امام محمد بن ابد الحکم نے کہ یہ میرا حق ہے میں بیٹھوں گا. امام نے کہا یہ بویتی بیٹھے گا میں نے کہا باز لفظ منہ چ نکل جانے دشمن رنگ دیں فیتنا بنا دینا سجن چھپا لینا یار ایک آخر انسان نے منہ چل نکل بھی گئی ت تین اڈان کا مقصد ہویا جب اگلا قائم ہی نہیں ہوتا وہ بعد ندامت ہوتی یار کی ہوں بیٹھے ہیں یار کی لفظ نکل گئے ہوں امام حمیتی نے کہا بویتی بیٹھے گا میں نے شافی سے سنا ہے خود حضرت محمد بن عبدالحکم کہنے لگے قذب تھا چھوٹ بولیے غلط آ گیا کوئی نہیں کیا امام شافی نے انہوں نے کہا قضبتا انتا قضبتا انتا و ابو کا امام محمد بن عبد الحکم شافی رحم اللہ کے شاگرد تھے انہوں نے ان کی تقلید چھوڑی اور مالکی مذہب اختیار کر لیا مذہب ہی چھوڑ دیتا مذہب دوسرے میں منتقل ہو گیا امام مالک مالکی مذہب میں وہ امام بن کر رنگ دینا چنگے امام سنگ چنگ سیٹا پی دی دیا کو روپیہ بنتے سن روپیہ تھوڑا بنتے سن سیٹ بھی ہے نفس خبیس ہے مسلط مسند مسلط کہ جہاں ہر شہ مال جان ہر شہ ہر وقت صرف کر کے محمد کریم دی دی دی دی خدمت دیدمت مصروف رہنا پہ ہر ایک کا جذبہ شکر کیا میں جذبہ آ گئی جی سمجھ کے نہیں آئی آگے چلتے ہوئے آخر میں امام احمد رضا تو اور میںختلافنا دو ایسے انہوں نے مخالف ایسا بندہ دسنا ہیں چشتیاں سوائے سر چکا چار ہی نہیں ہونا حضور خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی ہو آپ پیر شیا خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ آپ جنہ شاگرد نے او مولانا معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ اجمیر شریف شاگرد شاگرد احمد رحمہ اللہ دے او شاگر مولانا عبدالحق خیر آبادی مولانا, مولانا, مولانا برکات احمد صاحب الجت الزی گاہ کتاب موجود ہے میرے کو ردال اللہ ہو میرے پاس ہے شاید کسی کے پاس ہو ہاں جی پرانا چھاپا ہے مولانا معیل الدین اجمیری یہ خیر آبادی علوم کے بارے سے اعلی حضرت بریلوی کے ساتھ کئی مسائل پر اختلاف رہا انہوں نے بڑے بڑے عجیب لفظ بچ بول جاندے جانے جڑا کمینا گلا چاہتا ایڈے اڈے عجیب لفظ بولے نے ہاں اصل بات وہی اتنا چپ دے اللہ کوئی نہیں سکتا غرضے غرضے میرے دوستو بد بادنے باز شیطان صفت لوگ روکن ہمیشہ دی دین دا کم روکن وہ شیتانیا ون سبیا چھڑ دے ہوں ان خیال نہ کرا جی حضرت عبداللہ ابن مسعود دا ایک فرمان سنو اسے عمل کرو آپ فرمان دینے جیڑا بندہ بحث جدال تکرار بہتے کرے بہتے بد وہ ہمیشہ تنقل مذہب میں رہتا ہے آج اس نکلے گا پہ جائے گا نکلے گا تیسرے جو زندگی بارے میں مذہب ہی بدلتا رہے گا حضرت حضرت سیدنا امام مالک کے پاس کوئی شخص آیا اس نے کہا جی یہ ایک بات ہے آپ نے فرمایا بھائی میں تو اپنا دین بصیرت سے رکھتا ہوں شک میں تم ہو چلو نکل جاؤ میں شک میں پڑنے والا نہیں ہوں میں اپنے مؤلیروم نے فرمایا آخری جملہ ہے مؤل روم فرماندے نے فرمایا ایڈا ایمان مضبوط رکھتا امومن ہومے گا اسمان بولے پہاڑ بولن جنگل بولے وہ تیرا دین غلط ہے پھر میں سنی او غلط نے سمجھی میرا دین سچا ہے رکھے گا فر ہی بچ سکنا جی ادھر علم ہر ایک سن کے ہزور پاک غلط تو محفوظ رہ گمراہی تو بچ سکتا ہے یہ اسی طرح بزرگ فرما نے اسی طرح بزرگ فرما نے فوج لے کے ہے نا تو مقابلے فوج لے جا کے حملہ اوہ والا مقابلہ کر سکتا ہے دوسرا جائے گا آپ مرے گا ہو فرما نے میاں بادشاہ بادشاہ مقابلے کرتے ہوں توجہ نہیں فرمائی تے فرمایا اے اسی طرحیں جی اس وقت کوئی شیطان حملہ آور ہوندا ہے گمراہ کرنے والا وہ اپنے پورے اصلے دے ہر شے لے کے میں سمجھا اوندا ہے ہن اگے جِد کول علم دی طاقت اصلہ فوج یہ وہ سر کچھ ہے وہ تے اودیاں لاساں سیک دے گا دوسرا بیچارہ برباد ہو جائے گا تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ انہ لوک اے ہو جائے لوکاں دیاں گلاں نوں سن لو ہاں ہاں ہزور پاکستان شروع دے جانا کہ لوکا کول سن کے پچھن کی لڑ ہی کوی سال سان پڑے ہے ابھی غلط آڈر سامنے صحیح ہاں تامنے ہاں میں موضوع لایا ہوں ایک لاہور دے اندر میں حضرت ابو ایوب انصاری دے وہ بزرگ ہیں قربان جاواں جنہ مدینہ شریف وسایا سی اور حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واسطے وصیت کیتی سی کہ میں محب... میرا خط جی حضور دی بارگاہ تساں پیش کرنا ہے او میں پورا ایک موضوع لایا ہے لاہور دے اندر ہیں جی او دا نام سی ہیں بن ہاں بن دے کے مستفا ہاں اس مدینے اچھا میرے دوستو میں بیٹھو ذرا تشریف رکھے ایک چند میرے موضوع نے ایک اعلان بھی کرنا چاہنا اعلان حکومت وقت واسطے کرنا چاہنا اي بڑا اہم ايلان دوستو سنو حكمت نہ چيز اي اطلاع رکھنا چاہتا ہے حکومت دکرنا جب جائے. میرے ناچیز دے اکثر الحمد للہ ناچیر خطابات ہمیشہ پُر امن ہوں دینے. آج تک ناچیز دے جلسے کوئی قتل وغیرہ نہیں کوئی لڑائی نہیں ہوئی مزید کوئی مزید فساد مزید نہیں ہوا اگر کسی نے کسی جگہ مزید تے مزید نا مزید تے مزید نو برا بھی بول دیا تے تے تے کر کے پتا ہے کہ پاکستان جمہوریت دی بنیاد جمہوریت دا مطلب ہے کہ ہر شہری کے حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں تمام کے حقوق برابر ہیں جمہوریت کی بنیاد ہے مساوات مسٹر جنا جگہ جگہ پر کہتا تھا مساوات, مساوات مساوات مساوات جمہوریت کی بنیاد ہے برابری برابری کی بنیاد پر حقوق پورے کرنا توجہ ہے ایسا مکمل شہری ہیں پاکستان میں رحکس دن آڈیا ٹیکس میں لکھ روپیہ میرا بل آخ اَسی ہزار اندر جنے ٹیکس نے تصا آپ انداز کہ میرے ایک گھر اس ٹیکس وجہ پتہ نہیں کنے افسر نے ان کا چا خرچہ چل رہا ہوں جس وقت اسی بغاوت نہیں کر فساد نہیں کرنے ناطے جانے مذہبی طور دے اتے باستے نجائز نے پھر بھی بغاوت نہیں کرتے وہ تے چل رہے ہیں اصا ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پھر نال ستیلی مان لوگ کو کیوں؟ کوئی بندہ جا کے بر وقت جلسہ ڈک دینا میں حکومت چاہنا کہ مین سارے نہیں افسر اگر سارے ہوں لازمن ہر شہر لیکن ہر شہر چ نہیں چند شہر ایسے نے جنہیں ایک پاک پتن شریف سی, سی, سی وہ تو الحمد للہ ختم ہو گیا جی. میاں والی ہون، اور اس طرح تھے کوئی بندہ شرارتی شرنگی لٹ کے وہ پولیس والے کن بھر دینا تو پولیس والا نہیں ویکد کون کون نہیں وہ بر وقت مالی لکھان روپئے کا نقصان کرکسان ہوتا ہے ہر سوال یہ آگے یہ سڈے اس طرح کا وتو ہو رہا ہے اس وجہ کے کہ جی فلاں یہ کہہ دیتے ہیں یا فلاں کے کہنے سے خطرہ ہو جاتا ہے سوال یہ آ جو کچھ کرتے ہیں جلسیا بھی خلاف بولتے ہیں فرق گلے سوال فر بند نہیں ہوں دے؟ اگر فرقہ واریت جس کو فرقہ واریت سمجھتے ہیں فرقہ واریت پر بولنے کی وجہ سے حالانکہ سڈا سابت کرو کہ اصا آئین میرے تو بعد آئین قانون سمجھنے لگو نہیں حضورت جوڑے باہد باہد باہد کچھ سیاست حکومت آرینے باہد غیر حکومت آرینے میرے تو بعد قانون سیاست سمجھنے لگو نہیں اللہ ذہی فضل و کرم لار چیف جسٹس آف پاکستان کا رد تفصیلی برملہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع کے سامنے ناچیز نے پیش کی. جس کا آج تک کسی سے جواب نہیں ہو سکتا جس کو فرقہ واریت کہتے ہیں وہ اور چیز ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ ان کے پاس ہے جن کے پاس ہے انہوں منظوریاں ہیں کیسی عجیب بات ہے سڈا یہ مطالبہ ہے پھر اور حکومت روساں خبردار کرنا چاہنے ہاں کہ اگر تسا اس طرح کا دا جانبدار رویہ رکھیا تو پھر اص مطالبہ کرانگے اور کر گے اور سڈے سنلہ لال جی ضلع یہ ظلم ہوں کہ دوسرا کے جلسے ہوئے اور سڈے حقوق مارے گئے پھر اے ڈی سی ڈی ایس پی کسی افسر دے دفتر دے گے دھرنا دین گے اور دھرنا وہی دیں گے جو شریعت کے مطابق ہے جی اور مطالبہ کیا ہوگا مطالبہ یہ ہوگا یا سب کے بند کرو یا ہمارے بھی جاری کرو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے بھائی بولو بولو یہ مطالبہ صحیح ہے یا غلط ہے ایمان سے بتانا ادھر دیکھو اگر میں فسادی ہوں یہ اتنا بندے میرے جلسے میں آتے ہیں دوسروں کے پاس کیوں نہیں جاتے اے کتھوں کتھوں بےچارے آئے کریں گے سچی جیسی اندازہ لگاؤ کوئی پہنا کیوں کہ ہم نے اللہ رسول کے نام کی عزت بتائی اصا اشتہار دے کے اپنی شہرت اللہ رسول کی بےزتی نہیں کیتی کیسا اشتہار پیرے نہیں رلایا ہاں دنیا دی ہے پوری دنیا الحمد الحمدللہ چیشتی اللہ رسول عزت بن گئے مثال اور گل کر جانا کہ کسے بے وقوف کمینے نے یہ گل کی ویکو جی چشتی کتابیں مودی ماری خرا متنی پیرا تھلے رکھی کرنی چاہیے بند کردے یار ایمان کرے جا اشتہار چھپوا کے نالیاں رو لے نے میں کتاب رکھیاں نے پاک کالی رکھیاں نے پاک کالی پاک پیر جتھے اور رکھیاں نے جگہ کو نہیں ویک سکتا ہے میرے کوئی رکھ دیا مجبوری کو اپنی شہرت ویکھنی اور پاک جگہ بے ادبی لگتی ہے شرم آنی دے اندر وہ تھو گاخی نہیں پہ لگتا سچ کہ میں اپنی نہیں دس اشتہ تھلے ڈگے چکا اشتہار نہیں سپائے ادی برکت ہے لوگ جا سنتے نے اللہ دے فضل ٹوٹ پہ مکھیاں گواں ویک میرے دوستو میرے دوستو یہ مطالبہ صحیح ہے کہ نہیں کہ یا دوسروں کے جلسے بند کر دیے جائیں اگر پولیس یہ کہتی ہے ہمارے دوستوں سے کہ جی یہ لوگ تمہارے مخالف ہیں تو ہم پولیس سے پوچھتے ہیں ہم ان کے مخالف ہیں ہماری مخالفت کے ہوتے ہوئے ان کے جلسے ہو سکتے ہیں اور تم کراتے ہو اصلے کے زور پر کراتے ہو تو ان کی مخالفت کی ہوتے ہوئے ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے یہ <سؤال> تو عجیب بات ہے پھر جمہوریت کیوں ہے ایمان سے بتانا یہ <سؤال> نون لیگ ہے پی پی می ٹی ٹی میٹی ہے پتہ نہیں کیڑی کیڑی کی میری انگلش نہیں کر آتی تنیا پارٹیاں ہیں ایک دوسرے دے مخالف ہیں کہ نہیں ہوئے انہوں دے جلسے ہوندے ہوں کہ نہیں گال نہیںالبلی میرے کو جلسے نہیں چلی نہیں چلایا جی اور کرسیاں چلن جلسے ہو سڈا جلسہ ایک مسجد دے یا عام جگہ دے اتے بھی نہ ہو کر بغاوت دو تے مجبور کر دسا ظلم کر کے جنگ تاریخ کر دوں خبردار یہ اس بھول میں نہ رہنا ہم ٹھیک ہے بغاوت نہیں کرتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تمہارے آئین کے دائرے میں رہ کر اپنے حق کا مطالبہ بھی کریں گے اور دھرنا بھی دے سکتے ہیں پھر نہ آخر جی بنیا کی میرا جلسہ نہ ڈکیا پاک پتن شریف محض کسی کمینے کے کہنے پانچ سو بندہ تھے پانچ ہزار بندہ جلسے سے جڑیا سی پتہ نہیں کتوں کتوں آیا سی جلسہ بر وقت ڈکیا لکھا روپئے کا نقصان کیتا بہت نقصان آخر ہوا کہ پانچ سو بندہ جا کے تھانے بہ گیا رات ساری بیٹھا رہا سویر پولیس سو مین جی کر جی لیں ہر ایسان بہانے نہ دسو اصا فساد کریے اصا مجرم نہیں تو دو ہی سلے یا سارے جلسے بند ہر جلے بے یا ساٹے جل جاری اگر تسا اس مطالبے نال متفق ہو تو سارے دوست ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرونا چاہیے نعرہ تقبیر نعرہ رسال اسلام اسلام اہل سنت و جماعت اچھا بھائی قصبہ گجرات کا جلسہ اینی تاریخ انی مارچ بروز جمعرات دس تا بار بجے اچھا دس تو لے کے بارہ تک جلوس ہو سی کاغذ مبارک اٹھان دا جی ملتان اچھو سا حضرت صاحب قبلا دے اندر اور بعد زہر انشاءاللہ بیان ہوئے گا چیز دا ہو گیا ایک منٹ بھائی باقی اب ایک منٹ عبد الحمید کا جواب دس گھنٹوں میں میں دے چکا ہوں دس گھنٹے آٹھ گھنٹے تو مستقل لگائے ایک نشست سمجھو اس کی وہ سنو کوئی بات اس کی ایسی نہیں ہوگی جس کو ناچیز نے زلیل کر کے نہ پھینکاؤ اللہ کے فضل سے میں وہی وہ بات کروں کرتا ہوں اور لکھ کر میں نے سنو میں نے اس کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا ایک حدیث کے تعداد وہ حدیث ابو داود میں سند جید کے ساتھ موجود ہے جیسا کہ تحاف المتقین متقین کے اندر امام زبیدی رضی اللہ تعالی نے لکھا ہے سند جید ہے حضور فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جی بیٹھ جاؤ کلو تربو آیا سٹی والے بہ جنا ذم آنا کل انا میرا فرماتے ہیں حق پھر فر بھی بہ سو تکرار میں محمد واسطے جنت اطراف یا اسفلت میں حق بجانب تھا لاجواب کر کے وہ ایمان سے میں کہتا ہوں وہ تو میری میں نے اپنی یوں سمجھو اپنی خود ہاتھ کی عزت کی منہ لگا کر توبا تو وہ ہاں الٹ گھنٹے وہ الگ اور اس نے بڑے بڑے گندے الزام لگائے پھر اس نے آخری دیکھو ہاں میں وہ بات چپ چپ چپ چپ چپ میں حدیث پاک پڑھی جی اس لیے نہ میرے ذہن پڑھی تو پہلوں سی ایک سفر دے دوران میرے ذہن چی میں قسمیہ کسمیا تو میں اس حدیث نو سامنے رکھ کے میں اہد کیتا کہ میں اس نگو سلسلہ بالکل بحث تکرار دا نہیں کرا گا کیونکہ اور له فرمایا ہم اپنا وقت جاہلوں کے ساتھ چل چل کے وقت اپنا ذائع نہیں کرتے فرمایا اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اس وجہ سے میں نے جواب دے کر او بھی میں نہیں سی مو لونہ جے او میں نو یزیدی یزیدی نہ کہیں اس میں جگہ جگہ تو بدنام کرنے دی کوشش کی تھی اور آخری آخری عودے واسطے ہر بندہ اندازہ لگا ساکتا ہے کہ بکلاہٹ عودی یہ یا میری یہ حکومت نو کنے سے نے آخیا ہے کہ حکومت وقت کو میں کہتا ہوں یہ چشتی کے خطابات بند کرے خیر جی میں پھر لکھ کے لایا ہے چڑھایا میں بھی میں کیا حضرت جی آپ دل کمزور نہ کریں اگر دل کے اندر علم ہے تو مضبوط رکھے حکومت کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آپ علم کے دائرے میں رہ کر بحث کو جاری رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری طرف سے کسی قسم کا فساد نہیں ہوگا میں ضمانت دیتا ہوں آج تک نہ ہم نے فساد کیا ہے نہ فساد کر سکتے ہیں حضرت جی تے علم ہے تو پھر علم نو حکومت نو بلاؤں گا علم بلاؤ میں کھڑی کر کے ہزور جوڑے پاک دستکار نہ مدد حکومت نو کدی سدیا نہ سداں حق نظا گے حق ندی ہے علم ندا گے علم ندیا ہے علم نا ہی میدان جیتنا ہے علم مسئلہ جی نا جی کہ جسے چوتھی تکبیر ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ حضرت بریلوی بھی اسی طرح لکھا کہ دونوں ہاتھ چھڑ جاؤ اس لیے فارغ ہو جاتا ہے بند کئی بندے ایک ہاتھ لیکن یہ مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی اختلاف کی بنیاد قائم کی جائے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے ایک ہاتھ پہلے چھوڑ دیتا ہے دونوں اکٹھے چھوڑ ہے, دونوں ٹھیک ہیں یعنی ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی کسی حدیث شریف کی مخالفت کی ہے یہ صرف مستحبات میں سے ہے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے مستحب یہی ہے کہ دونوں چھوڑ دے کیونکہ جنازہ ہو گیا ہے لیکن اس, یہ کسی نسل کے تحت نہیں ہے کسی نسل کے تحت نہیں ہے اس وجہ سے اس کے اختلاف کو. اختلاف اختلاف یاد ان بنانا چاہیے حضرت حضرت صاحب کے دعا فرم ہے اچھا بھئی یہ بلوچ کھڑے نے کونڈی دے کے دے کونڈی دے بلوچ کھڑے نے یہ کہہ رہے نے کہ اصے لودرا گئے ہاں انہوں نے منظوری نہیں دتی تو لال کر کے ٹال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سان ٹالنگے تو اصل پھر اسی طرح ترنا دے دیا اور جس وقت علاقے کو دھرنا نہیں وہ توڑ پھوڑ والا نہیں راہ نہیں ڈکنا جنہیں کول شکایت ہے انہوں نے بوے بہ جانے نہیں سمجھ لگی یہ نہ بھی شکایت ہو تکلیف دو کسی لانا دھرنا نہیں ہوں یہ سب نہوس حرام ہے یہ کوئی شرح چت نہیں ہاں جہد شکایت شکایت کی فلانا ہمسایت میری بہت تنگ کردہ ہے آپ نے ترتا سامان چاہتے بوہے راہ کے کنارے رکھ کے بہ جاہ کنارے راہتے نہیں راہ کنارے رکھ کے بہ جا ہر لنگتا ٹپتا بندہ تین خیر کی بنے لاہور سکالر نے اپنا سی سکالر نے خلاف کچھ بولنا چاہیے اپنے رنگ دینا چاہیے اورجائز تھرنے واسطے ان دلیل بنا چاہیے اللہ کے فضل میں تبا میں کہنا اس کا یہ مطلب ہے جی غلط نہیں چلنا غلط جو ہے اس کو اسلام میں داخل نہیں انہیں دے ہم نے یہ تھا اے حقیقت ہے کہ انہوں چکیا سمان تو ہوں جا بندہ ٹپے پڑا یار میری پریشان ہو گیا کمال خلاف ہزور راضی ہونے کو ہم جائز سمجھتے ہیں یہ سنت ہے ٹھیک ہے اگر علاقے پولیس اس طرح زیادتی کرے ٹھیک ہے اور پھر ایک کردنے، فلم بنا کے آیا دے ساری تحقیق کر کے دے قطریا نال ستر بچا مریا اور پور جا کے لکان نے ہسپتال ساڑ دتا یہ ساری خبر بالکل میں اپنے کنا نال سونایا نال ویخ تے فلم بنا کے ریکارڈ کر کے لے ہے نگے نگے دے پٹاڈے اسلے آن کے اٹھا اٹھا دے سال نے گواہ دی پشتو ریکارڈ میرے کو پیا وہ میرے کو محفوظ ہے کم از کم ظلم نہ کرو کم از کم نہ کرو جیڑا جہاں پلانا پوری بوتل پلا دے جہا نہیں پلانا نام مرادو تو پریشان تو نہ کرو جدو تا منصوبہ ہی مارن بھائی اگر تسی کہن دے ہو تحرس لنگڑے ہو گئے دس تو ہم دکھاتے ہیں ستر مر گئے ستر مر گئے دس لنگڑے ہو گئے دس لنگڑے ہوں بات کو سمجھنا دس لنگڑے ہوں تو پولیو پلانا فرض ہے ستر مر جائیں تو حرام کیوں نہیں یار کوئی سان فلسفہ سمجھاؤ اصا ہر زہر پینے تیار ہاں اور زہر دے پلان کوئی دلیل دے کوئی حق بنتا کہ نہیں تسا ایسے کام مر کے گھر چ نہ بیٹھے رہا جی ہڈ حرام نہ بنوڈ نہ بنوفی نہ بنے کم جائز آ شرح کے خلاف ہوجرم حدیث دے خلاف ہوس جرم دے کم از کم اپنے جائز مطالبے آستے. اگر اس طرح کرو تو کم از کم سارے ساتھ دیا کرو سمجھ آئی کہ نہیں ہوں میں اعلان کیا ویکاگا حکومت کی کار میں نے بات کہی ہے ان کے آئین کے کر کیوں ظاہر کہ جو ان کا آئین ہے دستور ہے توڑتے ہوئے آپ باہر آتے ہیں نا تو پھر جنگ ہے اور جنگ کی اسلام اجازت نہیں دیتا آپ نتے ہیں آپ کمزور ہیں آپ سب کیا کریں گے خبردار غلط نہ چلنا رہا توڑ پھوڑ بھی نہیں کرنی اور آئین کے دائرے انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے یہ اجازت دی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو اب آپ کے لیے یہ بات وہ ماننے کے لیے ہزار بار تیار ہیں بھی صحیح اور ہوئے بھی ہیں اور ہوتے ہوں گے کیا کہ جی ہمارا تم جلسہ کی روکتے ہو مان سکتے ہیں یہ بھی وہ مان سکتے ہیں کہ جی زبردستی نہیں کریں گے ٹھیک ہے پولیو کے قطرے اگر کوئی نہیں پلاتا تو ہم زبردستی نہیں کریں گے وہ مان سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ انگریز کا قانون ختم کریں تو پھر تو ان کے ساتھ جنگ ہے انگریز نے قانون بنایا انگریز نے ملک یہ وہ سارا کچھ جو پہلے دن سے جو چل رہا ہے تو وہ اگر خلاف وہ خود کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اگر انگریز کے خلاف ہمیں کرتے ہو تو انگریز تو ہم سے لڑے گا تو ہم کیسے لڑیں انگریز اس وجہ سے بھائی انگریز کے خلاف نہ تم لڑ سکتے ہو اور نہ ہی ان کو لڑنے پہ مجبور کرو وہ بےچارے پابند ہیں پہلے دن سے ان کے لیے ممکن نہیں ہے لڑنا اور آپ بھی نہیں لڑ سکتے آپ نہتے ہیں کمزور ہیں کیوں اپنے آپ کو اسلام ایسا قدم اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں دیتا جس میں کامیابی نہ ہو جس میں ذلت ہو رسوائی ہو کچھ حاصل نہ ہو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ٹھیک ہے جی پر مقابلہ نہیں ہوگا مقابلہ نہیں ہوگا دھرنے میں صرف یہ ہوگا کہ ہم بیٹھے ہیں احتجاج ہے ہم بیٹھے ہیں یہ احتجاج اور مقابلے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے وہ صرف مطالبہ ہوگا ٹھیک ہے مانیں گے مانیں मानेंगे تو مہربانی ہوگی ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہم بیٹھ بیٹھ کر बैठ बैठ कर हां जी उथे असा झुगा बना ली आखिर आखिर हो सकता है तंग होके आखंड चलो तो मन लिये यार जा तुसी होन उना दे सिरों पानी लंघा चाहो तो वह तो नहीं ना कभी इजाजत दे एक भुल जाओ हां जी ये भुल जाओ तुम आखो अजाम मुस्तफा नाफिल करा धरन بس میں نے بات کر دی یہ لودرا والے کہہ رہے ہیں ہم دھرنا دیں گے ادھر اگر ہمارا جل ہمارا جلسہ روکا گیا ہمارے جلسے کی منظوری نہ دی گئی تو ہم دھرنا دیں گے اتنے پہنچے آگے بس بس ہر بات کا وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کی بات ہوتی حضور دعا فرماؤ آمین اللہ آمین عمین آمین اللہ آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہ آمین, اللہم آمین